Thank no. you. بات چاہیے قیام کی حالت میں سجے کی جگہ پر اور حقوق کی حالت میں دونوں پیروں پر اور قائدے کی حالت میں وہاں پر اور بھی بہت بڑے بہت ساری اور بھی <سجدے> اگر پیر سورے سیدے کے دوران پیر زمین پر لگے گی نہیں ہے پھر سہی جمع ہوا تھوڑی دیر چھو گئے تھے تو صحیح دن کی تو ہو گئی لیکن نہیں چاہیے پہلو کا صحیح ٹوٹنا نہیں چاہیے اگر سورے کے دوران پیر زمین پر لگے ہی نہیں نہ ہوا تھوڑی دیر لگ تو گئے تھے تو گیا لیکن نہیں چاہیے آپ نے فرمایا کہ جنوں کی نیت کرنی چاہیے اب نظر سمے آتے نہیں ہے اس کا مقصد یہ کہ ہر مسجد میں ہر نماز میں یہ موجود ہوتا ہے جنات موجود ہوتے ہیں نماز میں ہر مسئلے میں ہاتھ ایسے رکھا جائے سب میں تاکہ کان کی لو سے پانی دبکے دونوں نافلوں پر آئے اچھا کہتے ہیں کہ ہڑیاں اور ایک چیز مانگ ایسا نہیں ایسا نہیں کیسے جانا چاہیے بتاؤ کھڑے بتاؤ صاحب بتاتے ہیں کیسے جانا چاہیے کیسے نہیں جانا چاہیے تو بتا دو کیسے نہیں جانا چاہیے کیسے نہیں جانا چاہیے کیسے جانا چاہیے ہونا چاہیے ماشاء اللہ جیسا ٹھیک ہے جیسے بارے میں کتابوں میں لطیفہ لکھا ہوا ہے کہ عالم سے رقو رہ گیا اس کی نماز نہیں ہو جی اور کام بھی طے رہ گیا دوست کی نماز ہو گئی اس لیے کیا ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے آپ صحیح طرح جاتے رکو سکی ہوتا یہ سرا جی اور تو ازر کے بغیر نہیں اٹھیں گے آدمی کی مزدوری نہ ہو تو اٹھنے کی ہم لوگ جو کرتے ہیں تو ہماری تو معذوری ہے ہماری عمر سے حاجی کہ وہ اگر زور میں لگائے تو ہم اپنے آپ کو اٹھا ہی نہیں سکتے ایسا, ایسا ماحول ہے کہ جہاں ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں کہ آپ کی نماز کا سکون فرق آ رہا ہے وہاں سے بنتی آدمی کے سوئی ہو تو اس کی اجازت ہے ایسے نماز میں آگے بند نہیں کرنی چاہیے اور <tnak> صحیح میں ہاتھ ہاتھ رکھیں یہ گفتگو کے بارے میں انتراری تو خرابی ہوتا یہ تو پھیلائے جا سکتے ہیں نا سخت میں پھر اس کی گنجائش نہیں ہوتی جناب لڑائی چھوٹا نماز پڑھتے تھے تو اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ بچی کا چھوٹا بچہ کا درمیان سے گزارا جاتا تو گزر لیکن یہ نماز کی ہے بچے جو ہوتے ہیں نا بکری کا بچہ اتنا ہی سے ہوتا ہے بارہ بکری کے بچے رائٹ کا کیا مطلب ہے اچھا جی کہتے ہیں کہ بندے بھی ہو تو پھر دائیں ہاتھ سے کرنے جائیں اور کھلی ہو تو بائیں سے کرنے سے کیا کہتے ہیں حالت میں دائیں ہاتھ کا یہ جو اس یہ اندر والا طرف سے تو اس کو استعمال کرنا چاہیے اچھا جی کہ زیادہ پارک ہیں شیام کی حالت میرے ایسے کرنا اور جو پھر خود کی حالت ہے کھلے ہاتھوں کا ماشاء اللہ جی آسانی سے زیادہ وہ سر بہت تفصیلی مسائل ہیں ان کو پھر لوگ اپنے مقصد پر کتابیں پڑھیں الماعت سے پوچھیں ٹھیک کریں یہاں پر موٹے موٹے مسائل کی جوارے پر ہے کم از نماز آداب کے مطابق آ جائے ٹھیک ہے نا جی کوئی بات رہ گی وہ ضروری تو کوئی شادی بتانا چاہتے بتا دیں آپ کی بات سمجھے تصبیری تہیمہ حالت کیا میں ادا ہونی چاہیے یہ بدنی ایک سال پورا ایک سال ایک مدرسے کے لوگ آئے انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں اللہ اکبر کر کے آدمی حکومت چلا گیا اس کی نماز ہوگی یاد ہے کوئی یا اللہ میں تھا یا اللہ میں تو بہت تیس پینتیس سال پہلے پڑی ہوئی چیزیں ہیں آپ کیا کر رہے ہیں نرد مودی سرمان مسئلہ کہہ رہے ہیں اور دوبارہ میں نے کیا چیز کیا کہ میں تقریباً سارے باتیں جن کو کہ شامی وغیرہ میں بچوں دھوپ دھوپ کر سکتے ہیں بشتے جب میں تو شو صاحب کو میں نے بتایا میں کل کو دیکھو یہاں پر جی. آپ جس, جس کو پہلی تقریر کو تقریر تقبیر تحریمہ آپ خیال کر رہے ہیں کیا تقریر کی تو اس نے کہہ دی ہے تو وہی تقریر تقریر تحریم ہو گئی نا میرے کو ہم کرتے اور تقبیر کا کیا آدمی امام رسوم ہے تو آدمی آ کر کرے اللہ اکبر کرے ریس اور پھر ویسے رکو میں جائے نے کھڑے ہو کر اللہ بار کہہ دیا تو تحریم کیا میدا ہوں ہے اور زیادہ تفصیلی مسائل نہیں آ رہی زیادہ تفصیلات ضرورت پیشے گی دیکھ رکھیں ہیں دونوں ہاتھ ایسی حرکت کر لیں کہ دیکھنے والے کو اندازہ ہو کہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا کیونکہ نماز ٹوٹ جاتی ہے دونوں ہاتھوں کا استعمال کر رہا ہو کہ دیکھنے والے آدمی اندازہ ہو یہ نماز میں نہیں ہے ایسے ایک رکن میں تین بار سے زیادہ ہاتھ لا لینا سبھی پر فرق آتا ہے نمبر کہا تھا ہم نے ایک بار خارج کی دوسری بار خارج کی دوسری بار خارج کی, بار خارج کی. اور خارج بھی وہ جو آدمی کو بے بس کر دیا اس کے لیے ہاتھ لائے اگر آدمی تو لگا ہے ورنہ عام خارج کے لیے عام اس کے لیے ہاتھ نہیں لگانے چاہیے <سلام> رکوسٹھنے اس اٹھ کر تو کپڑوں کو ہاتھ چھونا دونوں ہاتھوں سے ایک بہت لوگوں کی عادت بہت بری عادت ہے رکو سے ہم ہیں دونوں ہاتھوں میں کپڑوں کو چھوٹ کر ہیں آدمی موٹا ہے اور اس کے شلوار کمیز پھنس گئی ہے اور اس برا لگ رہا ہے کھلا دماز میں سلوار دیکھ رہے برا لگتا ہے ایک ہاتھ محسوس کیا تو اس کی گنجائش ہے ہار رکوں میں اور کا دونوں ہاتھوں سے ہم لوگ سر کر رہے ہوتے ہیں بہت لوگ نام ہے میں چاہیے یاد کا دن جو ہوتا ہے وہ تبصرے کا ہوتا ہے اس سلسلے مرض یہ ہے کہ ہر ایک آدمی اصلاح کا مشورے کا محتاج ہے اور یہ عام طور پر یہ بات ہے کہتے ہیں کہ وہ اہل تصوب جو علماء سے کھینچے کھینچے رہتے ہوں علماء سے بے نیاز رہتے ہوں ان کے بدتی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یہ بدت یوزیں گے اور وہ لمحہ جو الیکشن سے جو رہتے ہوں ان کے پاس نہ آتے ہوں ان کے بارے میں خطرہ ہو، خطرہ ہوتا ہے کہ سے خالی تا. وہ لوگوں کے پاس نہ آتے ہوں ان کا اخلاق سے خالی ہونے کا خطرہ ہو. اور وہ علماء جن کو لمحہ کے ساتھ آپ رہا ہو ان کے بے دیکھی ہونے کا خطرہ ہوتا ہم اپنے سبزہ کے سلا رہے ہیں شہرزی رسالہ کافی پختہ لمحہ پہ کافی ہم ضرور بیچتے کی نظر ہمارے وسالے پر بھی رہے اور ہمارے خطبے پر بھی رہے ہر سال جو احتکاب کرتے ہیں ہم تو اس میں ہم خاص خاص ہمیں اس پاس گنداز ہوتا ہے کہ اتنے علم اس میں موجود ہو جائیں گے اگر کوئی نہ آ رہے ہوں تو بعض اور رات کو ہم خاص طور سے بلاتے ہیں احتکاب میں شامل ہونے کے لیے اور ان کا ہمیں خرچہ دینا پڑے خرچہ دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارا احتکاب جو ہے یہ علم کی نگرانی کے ماتحت ہے ٹھیک ہے اور اس میں بھی مزید یہ بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو اصل کل نہیں سمجھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے آٹھ دن ہمارے ساتھ بزرگ ہیں آٹھ دنوں کے قدر میں کیا تاثرات کیا اثرات آپ کے کیا, کیا مشورے آپ دینا چاہتے ہیں کہ اس بات میں آپ کو کمی نظر آئی اس کو درست ہونا چاہیے تین باتوں پر بات کرنی ہوتی ان تین باتوں پر پہلے آپ کے دنوں میں گزارنے کے بعد آپ کو کیا اثرات محسوس ہوئے دوسرا یہ ہے کہ آپ کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں مزید اس کے بہتر ہونے کے لیے اور تیسری بات یہ کہاں آپ کو کبھی کو ساری نظر آئی اس کے بارے میں آپ کا یہ ہوا کہ اس کے بارے میں مشورہ دینا چاہیے کہ وہ دوست ہونی چاہیے کہ اسلام ہونی چاہیے تین تین باتوں پر تبصرہ کرنا ہوتا ہے کوئی تو بالکل نئے لوگوں سے تبرہ کرایا کرتے جو پہلی بار آئی ہوں ان کا کیا ستا کچھ ایسے لوگوں سے ساری تاریخوں کو دیکھا ہوا ہے مختلف جگہوں پر گئے ہوئے ہیں جنی لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوا ہوا ہے اور کے بعد یہاں پر بھی آئے ہیں تو یہاں ان کو کیا تاخلہات محسوس ہوئے کیا فائدہ ہوا کیا جہاں جہاں پر گئے ہیں مزید اس میں کیا فائدہ ہوا ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے وہ رات پہلی دفعہ بیٹھے ہیں کون کون سائیں گے آج کھڑا کریں گے بالکل پہلی دفعہ بیٹھے ہوں پہلے دفعہ بیٹھنے والوں میں ایک تین آدمیوں کو تبصرے کے لیے کھڑا کریں گے جی ایک آپ کریں گے جی ایک کریں گے دہ جی اور تیسرا آپ کریں گے جی ٹھیک ہے نا جی آپ نا چلیں تین, تین آدمی ہی ہے. ایسے لوگ جب کہ پہلے جنی حلکوں میں زندگی گزاری ہوئی ہیں مختلف تاریخوں میں چلے ہوئے ہیں اور میں سے ایک تفصرہ کرے گا جی احمد خان صاحب ایسی زندگی وقت اس ایسی زندگی وقت ہے نا تبریر میں ایک ہی تبصرہ کرے گا جی اور جی اور اہل علم میں سے کون تفصرہ کرے گی جی. آئی صاحب سفرہ صاحب کیا سنا پچھلے سال کیا تھا آپ نے تب سے پچھلے سال آپ نے کیا تھا آپ آپ رہے تھے مل رہی موتی صاحب سال لگا کر آئے مہینہ صبح جماعت میں تب تھوڑا کریں جی صاحب سب سے پہلے دائیں سے خوشی گزرائیں گے آپ کا نمبر سب سے پہلے آ رہا ہمارے ہیں مانس اس کو پورا کا سب کا سمجھایا اور اس کے وکاس نے پہلی وہ ہمارا جو تصویر دے ہے ڈاکٹر صاحب کی بہت ساری باتیں ہیں وہی سفا سے ماد کے ساتھ رجحا ہے وہ پوری طرح ہمارے ساتھ ہے تو کچھ باتیں جو ہے وہ یہ بھی ہیں کہیں گے کہ مزید اسی نیچر میں بیٹھ کر ماشاء اللہ دوسرا ساتھی کون تھا جی جی آ جی اتنی جو ہے اور لوگ مجھ سے ٹھیک ہوتے ہیں ان شاء اللہ ساتھ میں بھی موقع ملا اس حساب کے بعد کچھ ان شاء اللہ ضرور جی گرو ہاں رسی نام تھے جیمستان گو کے ان سے ملاقات کی طرح چکر علا چکر اقوام رحمد اللہ کے ہونے ان سے ملاقات ان ڈاکٹر ساحب کے ساتھ انیس سو ترہتر کے تعلق چلا آ رہا ہے اور انہیں کی بدولت حضرت بولنا مربوط ہمارے چھیتر ساحب کے ساتھ रहा था बार उन्नीस सौ तिहत्तर से हमारा ताल्लुक नहीं हुआ इसके मार्ग पर इकट्ठे जा रहे थे इसके मार्ग से वहां इसी तरह जब हिम्मत भी जाय करते थे इसी किसान से मुझे बाद में पता चला कि मशरा के मार्क थे और इसी तरह نوبت آئے کے کام کا مساجد میں لوگ گرتے ہیں نشی نہیں کرنی چاہیے کسی کے اچھے کام کا مگر وہ یہ جو ماحول ہے وہاں اس ماحول میں زمین اور آسمان کا فرق ہے انہیں کوئی نہیں ہوتا وہ ٹوٹ نہیں ہوتا اگر اسے کام ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا کسی کو پتا ہی نہیں چل رہا گھر کو آج آج میں گٹر لگاتے ہیں جہاں پہلے وہ سب کی روٹی کی تصویر کے لیے وقت نہیں ملتا ہاں کتنا مسلسی ہے اور ایک ٹائم کے ساتھ وقت گزرتا جا ہے تو اس کا اور اس اشتے کا باقی بات یہ ہے کہ آج کل ہم علماء حضرات اور مٹا حضرات سے جب وہ دور چلے گئے ان کو حقارت کی نگاہ سے دیتے تو اس نے ستی کی نوبت کہاں سوسی کی نوبت نہیں آتی اپنے آپ کو ہم تمام پہان بولتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں تو ایسا نبل دیتا ہے مگر یہاں یہ ماحول سال ان شاء اللہ سے ذرا میں ہے ابھی سے میں نے نیت کیا ان شاء اللہ آئی اگر زندگی رہی تو ان شاء کریں گے اور ہمیں ہیں اور آپ کے جن آپ کے جن کچھ تکلیف ہوتی ہو اور ہے مگر یہ ماحول خوشی جگہ آپ کو یہ ماحول نہیں ملے گا میں سید بادشاہ گور صاحب جو بھی تھے اور دیو کے آدمی بھی ان کے ساتھ حلقوں میں میں بہتر ہوں اور دیتا کے حلقوں میں وہاں پر بھی بیٹھتا ہوں مولانا سر ساک صاحب کا اللہ علیہ بہار کے دیوار ان کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں مگر کے اس مہینے اور خاص کر کے وقت کے دنوں یہاں پر جو ماحول ہے یہ میں اس کی جگہ نہیں دیتا میرا ادارہ ہے آپ کی بھی درخواست ہے کہ حکومت بند کر اچھا نیا کریں اور کسی حالت میں جائے اس کا خراب مزار تیس میں بندے آپ بہت لگتا ہے چہرے کام آئی چار باقی اسلام کیما دا کراتا ہودی بار کی مندر مندروں میں کرا جاتا تو باہر ہاتھ ماتا کر مطابق اگو تر تعلق تھی اور مار کر داتی اور شخصیت ریا لا کے مار کے بدلاؤ نہیں تھی بلکہ کی اور کے بدلاؤ کی درد نمایاں تعلق کی دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار ایک دو ہزار دو نکال کو دن سے راستہ مسکوار سکتی ہے سن بھاتی مین بڑھنا دن سے جرم براہ کو مسکن دو ہزار تیس ہزار تورت سلیف کری اور لوگ کام کر دو ہزار تین ناشتہ دیا سماؤ دارنگ اور کتر سو راکستان گری بڑے لاگو پراجو بات آتے رہے سر احتساب کی من شرکت کرواج دو نا کیوں درد تدریف کو ادب کو موقع پر ملاؤ مسئلے سے محمد ابھی لوز سے ابھی بہانا مہانا کے پروگرام ابھی تر حاضری کو لا تو میں شورمانوں تم کی میں تورم بدال کو <سؤال> ابھی <سؤال> مانی ابھی باضیری تم کی موقع ور نا کی بجائے ماہانہ پروگرام کی شرکت ضرور مہانہ پروگرام کی ماہانہ پروگرام کریں پھر سلیکٹر مدرسہ کی تدریسوں ٹوٹل آباد کی طالب الاسلام کی لازم آباد استفاق اوامی نباریہ مارکار پارغ اور کا گرم سبزی کی اتروی نمک کی واپسی ماہولیا گرموں کی مختلف مقامات کا ہر کسم داہول میلاو پورس کی دبدیش کو تو نہیں بے خلق جن طرف کا مائل کو اللہ عظمت اور بڑا ہی بےانو طرف کا داغ دیر ہوئے اہم کار تو یہ اللہ سے مبیر اندیا تو السلام مبارک محنت سے اور بھی وہ فنک استاد کو جن کہ پولیس پاک ہدایت پر دنیا کی دا عام تو زدہ مبارک محنت توجہ ہاں اور ابھی جو سر اللہ تبار کو تعالیٰ تعلق نہ ہو وہ سر اخانکی محنت کو وجوہ ہو جائے گا جو ابھی جنور وقت ہلاکر ذریعے وہ کر دے جو خبر کو دے اہمیت سر سرا سو درجہ دیا اہم ڈبا جی پارا پن اور انمان داڑی کو ضروری خبر رہا سپن تعلق سڑے قائم تھی ہاں نردا تھی صرف تک نور شوبوں کی سڑے کرتی بتاؤں گا تو واقعی سن دن کا سڑے دیا پورا اجلاس سنگھی رکھتے تھے اجلاسی تھی اوزار مچہ حاضر آپ کا جرمانہ دہت تعلق قائم تھی اور مختلف تک پن اخبار واقعہ دے کر بھیا میام د بلائی دراقو کی سمر سو ری کیوں سڑک اور تالپ جی کی حقیقت کمین اور اصلاخ کے سامان اصلاخ شامل طریقے اصلاح کو انسان نفارت آپ ہاں قرآن سرتا دیکھ تھی نبریتی نقص ہاں اور اسلام بادن بالپال دیگر اسلام بادن اور کنار تھی معورما ادا کا نکلی تھیرا بازی اسلام کس طور پوری باتیں اچھا نہیں کی انسان مجھے ممکن ملے ہندوستان حکومت کی درخواست کو پپل ادی مبارک مسجد کرا دیجیے اور ساتھوں کو سرو کردا ملا اور دعوت دعوت پر چڑھائے پکپل کے ہریشن کرمائے لوگ مسلمان محبت و دعوت ہوتے بالکل اسلام کی مبارک مجھے طرح لڑکیوں برقی نو مندروں میں لڑکی او میں نٹو ابھی شاخ کا نپرگر ہم دعوت کرو دس راؤن سر ماشاء اللہ اور کوئی ساتھی بات کرنا چاہتے ہیں اور کوئی سات بات کرنا چاہتا ہوں کرتے ہیں جو آپ کا وہ آج آپ میں رہے ٹھیک ہے ان شاء اللہ بات کریں گے آپ مزافہ بار بار ہو سما جاتا ہے जब मैंने गरीब पहुंचा तो उसने सवारी को रोका और मुझे सवारी पर बैठा दिया और मुझे अप, अप, अपने गाँव के अंतर पहुंचा दिया तो इसकी इमेज है मुझे वो भूलि नहीं है मुझे याद आ रही थी तो इस वजह से इस वजह से मैंने सोच रखी और उसने जवाब के बारे में जब उन्होंने पूछा तो मेरे साथ की थी तो इस तरह वापस मेरे साथ था ऐसा मैं यहाँ का करीब जो है मैं रोड पर मेरी तबीयत खराब होगी वहां मैं मतलब कि मुझे वहां की जरूरत थी तो या गुजरने वाला भी हो मेरे को मतलब की मुझे इंसाज दे सके इसमें दे वो तो दे में डॉक्टर साहब जो है वो चार है मैंने इस पर आवाज लगाई जब आवाज मैंने मजदूर को दी तो डॉक्टर साहब जो वो आवाज नी और थोड़ी देर थोड़ा आगे का दिखाई रोका और मुझे मेरे पास आए और उन्हें मतलब के सहारा दिया अस्पताल तक पहुंचाया है उनके पास बेड थी ट्रीटमेंट करवाया और पास लेकर पहुंचाया है ये मेरी मुझे भूल ही नहीं है क्योंकि मैंने अदा करने से गर्व नहीं किया लेकिन वैसे ये बात मंजूर की तो कि तरह तरह काफी अवसर के बाद ऐसा सफाकर में चला गया तो वहां जे तक की मस्जिद हो रही थी मैंने जाकर वहां पर बैठा जून मतलब मजदिल से खत्म हुई जिक्राइक आ गई तो मैंने देखा डॉक्टर साहब देखो तहरीर पर माए तो मैंने जो है गुंदेगी बोले ली तो बगैर मंदिर फिलहाल में दाखिल हुआ मैंने फिलहाल में दाखिल होने से मैसे की कोई मदजीदी किसी से गुंजाइश नहीं थी मैं किसी से पूरी हुआ क्योंकि मस्जिद मुझे याद था और गुंदगी मुझे बोली नहीं थी ऐसा मेरा पूरे नहीं था तो फिर अक्सर हुआ के बाद मैं आपका गया था फरमाइए मुझे गैस का मौका भी मिल गया और ऐसे मानने एक दफा किसी ने पूछा मैंने करवाया था कहा था मुझे आपका जो कैसा जो काबुल है वो आपको फिसना पहुंचा है میں نے تھا ہمارا को سلسلہ جو ہے था سلسلہ ہے پھر کوئی عرصے کے بعد ملا جو سلسلہ کون سا میرا ہمارا है میں نے کہا پر سفر کرنی ہے تو بابا گھمانوں نے ہم پر احسان ہے ان کو ہم نے اپنے گانوں میں ہم کو ہم کے دلوں کو اور انہوں نے مطلب قبول کیا ہے اپنے بچوں سے قبول کیا ہے یہ سب وہ بڑا احسان ہے اور ہم کو اتنا فائدہ ہوا ڈاکٹر صاحب کی डॉक्टर साहब के मकोले महीने लगा में लगाए छोटे लगाए और सभी को जो पूरा हुई है उसके अलावा जो है डॉक्टर साहब हमारे घर स्त्री अपराध में जितने भी मेरे चढ़िया है बेटा है मेरे मकर के जो मेरी बीवी है हम सब जन डॉक्टर साहब से मुझे हैं हम इन से बैठ के हुआ है الحمد للہ ہمارے مطلب صاحب کے موقع یعنی ہمارے گھر میں جو بات ہوتی ہے وہاں کے نیا یہ بات تھا الحمد للہ ہم نے ہمارے گھر میں جتنے مذہب ہیں جو سامان تھا ہمارا پاکستان ہے شکل میں تھے یا فوٹو کی شکل میں سے یا ٹیلی کی شکل میں تھے یا اور تعلیمات کی وجہ سے بچت کی وجہ سے ختم ہو گئی ہیں تو اب ہمارے یہاں سے ڈاکٹر صاحب کی احمد کو ڈاکٹر صاحب بارہ سال سے گیر کا تعلق ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے اگر ہم اپنا موجود ہوں تو بغیر الحمد हो جتنی وجالت ہے اس میں آگات ہو ہماری کوشش ہوتی ہے صاحب کی وجالت میں ہم خرید ہوں الحمد للہ رحمانی طور پر بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا ہے انتہائی تعلیم فائدہ हुआ لیکن یہ فائدہ جو ہے وہ نظر آ رہا تھا ہم محسوس کرتے ہیں بہت زیادہ فائدہ ہوا اور یہ چیزوں میں جتنی گلتی ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کی بھلائی کے لیے جو ہے یہ مجازت یہ ہے کتابی مانچ بنایا اور جو سوچ جو ہے سہائی ضروری ہے بغیر نہیں ہوتا ہے اگر مانگ رہے ہیں اور ماحول سے دور ہوں گی بعد وہ بن جائے تو ایسے ماحول میں کی برائیاں جو دور ہوں گی گا پھر ہمیں آپ لوگ نئے ساتھی آئے ہیں ان سے گزارش ہے بلکہ آپ نے سلسلے کو قائم رکھنا ہے اس کے حساب سے آپ نش بنانی और اور ایسے ہو کر और ہے اور ایسے ہو کر نہیں ان شاء اللہ اور تاکہ سالوں ہمیں اس مزید کے لیے سلسلے کے لیے بڑھائے کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہوں سوال پوچھنا تھوڑی بات چاہ کریں تھوڑی سوال پوچھنا چاہتے ہیں پوچھتے ہیں صاحب تفصیلات معلوم کریں سلسلے سارے صحابہ کے تھے جتنے صحابہ ہیں سب کے خلاف تھے اور ان کے خلفاء ہوئے ہیں شہر زمانہ گزرنے کے ساتھ ایک سلسلہ دوسرے میں مدہم ہوتا رہا ہے اور کرتے کرتے بارہ سلسلے رہے وہ مدہم ہوتے رہے کرتے کرتے یہ جو کی دنیا اسلام ہے پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش انڈونیشیا ملیشیا افغانستان شام رات وغیرہ ان میں چار سلسلے یہاں ہیں لقبزیہ سربزیہ قادریہ اور مغربی دنیا جو ہے مصر وغیرہ علاقے جو ہیں مصر کیوں سلسلہ ہے ان میں پانچواں سلسلہ بھی ہے وہاں پر وہ ہے شادلیہ. شادلیہ اور کئی سلسلے ہیں جو کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ پھر وہ ان کے ان کے مشائق ان کے تنخواہیں ختم ہوتی رہی ہیں کاغذ نہیں چلے ہیں اور یہ چار سراسل جو ہیں تو یہاں ہمیشہ چلتے رہے ہندوستان گئے تو اس میں سب سے پہلے چشتی آیا ہے کے بعد پھر جو آیا ہے اور پھر بعد میں جو سلسلہ نشبندی آیا ہے سعودی اور سردی یا فلاخل میں نشبندی آخر میں پھیلا ہے اس میں سلسلہ تجریہ جو ہے تو یہ بابا فرید ر شکر اللہ کے بعد نظامیہ اور دو میں تقسیم ہوا ہے ان کا خلیفہ ہے نظام الدین اور رحمۃ اللہ علیہ ان کا سلسلہ نظامیہ ہوا ہے دوسرا خلیفہ علادین کابر قدی اللہ ان کا جو ہے صابریا ہوا ہے اس کا نظامیہ جو ہے تو اس بار تقریباً دنیا سے اس میں اہل حاط اس سلسلہ ختم ہو گیا ہے اگر کوئی باقی بھی کا ہے تو اہل غزل کا باقی ہے اس لیے رضامیہ میں حاصل ہے اور جس کی صابری ہے اس وقت دنیا میں دنیا میں عمومی طور پر پھیلا ہوا سلسلہ جو ہے کس کیا صابری ہے جو بان کے سال ہے کابر عجیب اللہ ماجد مکی رحمتہ اللہ جس کی صابری ہیں عالی صاحب کے بعد سے ساری دنیا میں علمی عملی سیاسی جو بھی کام دین کا ہوا ہے وہ اس کا صابری حوالہ نہیں کیا ہے جو بن کا دار ال ساری ساختات دنیا میں ہیں کے سابریہ ہیں تبلیغ کا کام جو ہے یہ کس کے ساتھ ریا ہے رحمۃ اللہ کے سابری ہے شیخ ولیم رحمۃ اللہ کے بانی جو مطلب ہند ہے وہ چیز کے ہیں آج دور میں تصویریں ہیں اور عزیز کی کتابیں ہیں تفریح کی کتابیں ہیں دنیا میں چل رہی ہیں دنیا کے مدارف سارے ہے اس کے سابری کسی تو کسی دور میں کو پھیلا دیتا ہے اس دور میں فضل لکھ بہت پھیلا ہے شہر میں سردی رحمۃ اللہ سطح پھیلا ہے بلکہ ان کے بعد جو مجدیہ ہوئے ہیں تو وہ پھیلات رہے ہیں باقی امید کافی ہم کیا جو مولانا رحمۃ اللہ خاضی صاحب کا سلسلہ تھا وہ سلبیہ مجزدیا تھا اور لوگوں کو موجودہ مولانا صحیح صاحب جو ہے لشپندیہزادی بھی نشپندیہ میں جزیہ ہے سور ودیا جو ہے تو بہت کم رہا ہے میں نے ساری عمر میں مقبوضہ کشمیر سے آئے ہوئے ایک بزرگ وہ دیکھے ہیں سور ودیا کے باقی کوئی عدم نہیں کے ہمارے ساتھیوں سے مل کر ان سے جاتے لے رہے تھے ہمارے سلسلے سگیتر نے کہا کہ میں بیٹھا تو میں نے ایک خیر پڑھا تو ان پر فوراً پیش کیا سبری ہاتھ تالی ہوئی تو اس سے لگا ہوا کہ ہمارے سلسلے کا وہ زیادہ تھا ہمارے سلسلے والوں ان کی زیادہ ضرورت نہیں تھی فضری تعلق کو سب کا فیض لو اور بھی کوئی بات پوچھتے ہیں پوچھے فکر کو بہت اہم مقام حاصل اور اسلحے کو حدیم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی طرح طلے کی فکر ہے اس کی مشکل یہ بات ہے کہ محمد الرس اللہ جہاں اس کی فکر کی کیا ہے یہ لا اللہ نے محمد رسول اللہ شامل ہے ٹھیک ہے لا تو شامل ہی بہت یہ سوالوں نے یہ کیا کہ ہے وہ ذکر کی مشق کراتے ہیں لاء لاہ کا ذکر ہی کراتے ہیں پورے کلمہ کا ذکر نہیں کراتے ہیں وہ لائلا نے محمد رسول شامل ہے لاہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے ساتھ فرق نہ ہو اور اعتبار رسول نہ ہو تو اس میں لا لہ اللہ کو بھی لا لہ اللہ کو کراتے ہیں کرا پھر اللہ کراتے ہیں اللہ کراتے ہیں کرا تو اس میں مختصر سے مختصر اس کو کیا جاتا ہے تاکہ اتنا احتسار ہو تو اس کے ساتھ دھیان کو مختصر سے مختصر حقیقت کے ساتھ جوڑا جائے ٹھیک ہے نا جتنا احتسار ہو اس میں ہمارے جی خطا جتیہ میخر اللہ اللہ ہے اور قابل میں آخر میں اللہ کے بارے کو دھوپ اس میں یہ ایک جتنا مختار دھیان کے لیے دعوت کا لفظ ہو اتنا ہی وہ زیادہ دھیان کو پکڑ کرنے والا اور دھیان کو دھیان میں محل بنتا ہے بہادر کھانا کھلانے میز کرتے ہیں اللہ کے سرکار دو بار تین بار مجھے نہیں آ میں اللہ کے اللہ کے لیے کھانا کھلانے کو نیاز اللہ نصف کے لیے بولا گیا وہ کھانا آپ اللہ کے اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں کسی کو بغیر کسی معاوضے سے وہ نیاز ہے قسم کے بارے میں کوئی بات کی جائے مزید محمد صلی اللہ ال کریم عرض یہ ہے کہ دین پر اگر تفتیغ سے عمل کیا جائے گا تو اس کا پورا فائدہ ہو بیرترتیبی کا عمل جو ہے اس میں کوشش بہت زیادہ لگتی ہے جان مال وقت بہت زیادہ لگتا ہے بغیر ترتیب کی کوشش کے نتیجہ کم آسل ہوتا ہے سب سے پہلی بات مین بات عقائد عقائد کا درست ہونا عقائد خاص طور سے عقیدے توحید کے بارے میں دو دو تین دن بہت تفصیلی بات کر لی ہے تو عقائد کا درست ہونا ہے یہ سب سے پہلی بات ہے عقائد اگر درست ہو امال کے انبار عقائد کی کمی کوسائی تو اس کے لیے یعنی اضا نہیں کر سکتے آدمی کے پاس امال کے انبار ہوں لیکن عقیدے نگر سے جو اس کے کمی ہو کوئی ہو یہ امال کے انبار جو ہے اس کے عقیدے کی کسائی کا ذرا نہیں کر سکتے اس کے عقیدے کی خرابیوں کے بارے میں جگہ جگہ میں بنا ہوئے اس آدمی کا کوئی فرض واجب ممل قبول نہیں ہے وہ کیوں ہوتا ہے کہ وہ دل کی کھوٹ ہوتی ہے خرابی دل میں ہوتی ہے جس وجہ سے کہ آدمی کو اس کا امل قبول نہیں ہوتا سب سے بات بلکیور میں عقائد کا ایک پورا باپ لکھے ہوئے تعلیم السلام میں عقائد کا باب لکھا ہوا ہے اس سے اس کو پڑھ کر بار بار ان عقائد کو ذر کر کے ان کو دل بٹھانا ہے اور ان کی روشنی میں پھر اعمال کرنے ہیں تو اس طریقے کی تو دوستوں عقائد عقائد کے بعد عبادات ہے عبادات کے ذریعے سے یقین میں اضافہ ہوتا ہے یقین پکا ہوتا ہے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور اس کے بعد آدمی کو معاملات درست کرنے کی توفیق ہوتی نہیں وہ ماملات زیادہ ہم ہے ہر بار چل رہا ہم ہے معاملہ زیادہ ہمیں لیکن معاملات تو تب تک درست نہیں ہوتے جب تک آدمی کا عبادت کے ذریعے اللہ کا تعلق فائدہ نہ ہو عقائد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پہچان نہ ہو اور عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تعلق, تعلق مضبوط نہ ہو دلنے. تو کو معاملات درست کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ٹھیک ہے پھر معاملات معاملات کرنے میں بہت زیادہ ہو رہی ہے ایک آدمی سے پوچھیں کہ حہستہ بچ کیا ہوا کیا ہوا ہے چار مہینے لگائے چار مہینے لگائے ہوئے ہیں مرغوں کا سفر کیا وقت. کیا ہوا ہے آپ کرتے کیا آئیں میں دکان کرتا ہوں آپ ایسے کہیں گے جی بے بسر کیسے کہتے ہیں بہ فاطل کیسے کہتے हैं بہ فلم کیسے کہتے ہیں عالم کے لیے مسائل کا سیکھنا فرض کفایا ہے دکاندار کے لیے کے لیے فرض کھا لیں دکاندار کے لیے فرض ہیں آپ ان کو خرید و کے مسائل ہی نہیں آتے ضروری ہے لازمی نہیں ہے منتال لکھا ہے کہ میں ہر کام کو خود کرنے کی کوشش کیا کرتا ہوں کسی کے حوالے نہیں کیا کرتا ہوں یا کسی کام کو کسی کے حوالے کریں تو خوب گڑبڑ کر کے آپ کو لا کر دے دے گا کہتے ہوئے اپنے ملازم کو بھیجا تھانا موہن کے پاس دو دن کے پھاسے کا تھا سی جلال باد جلالاب میں نے بھیجا آٹا پیسنے کے لیے جنم جیس کو کیا آٹا پیس کرا پسند کے بعد بھیجا تھا وہ گیا اور جلدی واپس آ گیا مجھے شک ہوا کہ یہ تو جلدی واپس آ گیا میں نے کہا جی کہ اتنی جلدی کیسے واپس آ گئے تو اس نے کہا جی میں گیا دیر کی ان لوگوں نے گندم مجھ سے لے لی اور کیسا ہوا آٹا مجھے دے دیا اللہ یہ تو آٹا ان کو واپس کرو بھائی یہ تو سود ہو گیا بغیر کسی چیز کو متعین کیا تولے ہوئے گندم اٹھا کر نہیں دکھائی آٹا اٹھا کر آپ زندگی میں اب ہم جاتے ہیں گوشت والے کو کھا دو کلو گوشت توڑ لو گی ہم آگے چلے گئے چینی والے کو کھا چار کلو تین کلو توڑ لو گی آگے جا کر سب سبزی خرید کر آئے تلی ہوئی چینی تلے اور گوشت لے کر پیسے کر کے آ یہ بے باطل ہے ان کو گھر پر لا جب تک تولو گے نہیں اس وقت تک اس کا کھانا ہلاک نہیں دکاندار کے پاس ایک کلو چینی دوفافا بھر اٹھا کر دے دے بغیر یہ بے باطل ہو گئی نے کہا کہ پھر کہا یہ لفافہ کتنے کا ہے انہوں نے کہا یہ لفافہ جو ہے وہ پچاس روپئے کا ہے اٹھاسی پچاس روپئے کا تو آپ یہ بیگ جزید ہو گئی دوستوں کی چلو والی میں ہوئی لفافے والی لفافہ کتنا ہے رائے گڑ میں جب شیر صاحب آ کر مقیم ہو گئے تو ایک دن انہوں نے کہا کہ سودا خریدنے کے بازار کو جا تھے کہ سودا کیسے خریدتے ہو انہوں نے کہا جی تو وقت تھوڑا ہوتا ہے ہم جا کر شروع کرتے ہیں اور سبزی والے پر جا کر آخر جا ہوتی ہے واپسی پر سب سے اٹھاتے جاتے ہیں تو لگے اٹھاتے جاتے ہیں <laughs> بھائی اللہ صاحب نے کہا یہ تو دیر برکت سا حال ہے <laughs> <laughs> <"Bay, دوستنی آیا." laughs> oh, oh, کہ کیا بات کرتے ہیں سودا ہی میں ایسے دوست سے نہیں آیا او ہو اچھا اس کو پریشان کر دیا بیا میں کر کہہ کر وہ جیو پیار کے لیے کھڑے ہوئے اس بات کو کہے کہ بولے جمشید صاحب نے یہ بات کہی دیکھو جی ہمارے یہاں باقیوں کے بارے میں کیا ہم سوچیں گے مجاج ہیں آپ کو آدمی کہے گا میرے پاس ایک عورت آئی دیں گے ڈاکٹر صاحب میری شادی ہوئی تھی اور میں ان کو رکھتا کرتا ہوں کیا بات ہے کہا کہ آدمی شادی کی تھی کہ گھر پہ شادی کی خیال تک بھائی بھوک لے جائے گا وہ تو مجھے لے گیا اپنے گھر گھر ایک لا ہے جس میں چالیس آدمی کٹھے رہ رہے ہیں اور تو مجھے کہا کہ کسی جگہ آپ نے دیے کر کسی برابر میں کسی جگہ کو پچھاؤ خیر حالات معلوم کیے میں نے کہا کہ خیر ہی سخت اتفاق چوری ہو جائے اس بہت اتفاق ہے سارے اکٹھے رہے ہیں چالیس سال بھی اکٹھے رہے آپ کوئی ملاج کی تقسیم نہیں ہے دادا کے بمانے سے کوئی صاحب نہیں ہے کہ بیٹا کتنا خرچہ دیتا ہے بچا کتنا خرچہ کرتا ہے جو ہزار بچوں کے کھانے والے کتنے ہیں اور جو دو ہزار بتل سے کھانے والے کتنے ہیں کوئی حساب نہیں کوئی ملاج کی تقسیم نہیں سارے حرام کھا رہے ہیں مجھے سے لڑتی ہیں ایک بہو لڑتی ہے اس نے ہنگما کھڑا کیے ہوئے کو کہتی میرا فاؤنڈ ہے ہیں پانچ ہزار روپیہ کھانے والے ہم دو ہیں چھوٹا ایک ہے اور دوسرا بھائی جو ہے وہ دیتے ہیں وہ پانچ روپے روپئے دیتے ہیں وہ کھانے والے آٹھ ہمارے جو میجر صاحب تھے اس نے کہا کہ وہ دو کلاک ہم سے خریدے ایک منٹ میں اور, اور خرید کر والے صاحب کے نام پر کر میں کہا تھا لو آدمی آپ جی آپ لوگ الادہ ہو رہے ہیں گالاب جو ہے تو علادہ ہو رہا ہے اپنے نام پر کرو آپ کی اپنی کمائی ہے اپنے نام پر کرو کل یہ خزانہ خاص طور میراث میں آ سب پر دکسیم ہوں گے میں نے کہا نہیں ڈاکٹر ہمارے گھروں میں ایسی باتیں نہیں ہیں بڑا اتفاق کا ماحول اس کی بیوی کی اور ساتھ کی لڑائیاں ہوئی لڑائیاں ہوئی سات میں دورت لاٹ بہت ہوتے ہوتے ہیں یا اپنا کام کرو آپ جیسے پریشان ہو کر دوڑ آئے دوڑ آئے تو دو دوڑ آئے میں دو نے دو کہا بھائی معاملے کو صاف کرنے کا بڑا بھائی ساری قربانیاں دے رہا ہوتے ہیں چھوٹے پر صرف روزگار ہوتے ہیں ہر چارے مرد ہوئے ہیں پوسٹ والے سب کو گالیاں دیتا ہے سب کو برا والا کہتا ہے خیرات کی اپنی ضائع کرتا ہے جو کیا تھا خرچہ خیرات ہی ہوا نا باغیوں پر کیا تھا اب وہ نہیں دے رہے ہیں تو <تصفح> آپ کیا کرتے ہیں گالیاں بلتی کر کے خیر کو ضائع کر رہا ہے اس کا پیسے بھی ضائع ہو تو صفائی معاملات کی معاملات کو صاف کرنا ہے صفائی معاملات کے بغیر کسی پر ولایت کا دروازہ نہیں کھلتا ہے ڈاکٹر عبد الرمید صاحب کہہ رہا تھا کہ ایک کان پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنی کیسے ہے تو اگر ساری زراعت ایک کان پر کھڑے ہو کر نمازیں پڑھیں اور معاملات کی صفائی نہیں ہے آپ پر آپ کو ہونا دنا دا شروع ہو جائے گا کثرت ریاضت وفاظت سے لیکن یہ ولایت نہیں ہے یاد رکھیں ٹھیک ہے نہیں یہ ایک تعلق لائد نہیں میں رونا سونا ہے کیونکہ آپ کے معاملات کی صفائی نہیں ہے ٹھیک ہے صفائی معاملات نہیں ہے حضرت خان رحمت اللہ کے پاس ایک آدمی دو چنگیری لے کر آیا اشکرے وہ دس وقت اتنی دنوں سے بنائی ہوتے ہیں تقی بربت سے ہمارے لیے لشکری ہیں بہت خوبصورت بنائے ہوئے آدمی اس کو عالمی میلے میں رکھے نا بڑی قیمت لگے من کی ایک آدمی دو سے گہریاں لے کر آیا ایک زیادہ خوبصورت بنی ہوئی تھی کم خوبصورت بنی ہوئی تھی انہوں نے کہا اللہ کے بندے آپ میں گھر بیویوں ہوں میں سوات کیسے کروں گا ایک زیادہ خوبصورت بنی ہوئی ہے کم خوبصورت بنی ہوئی میں کیسے دوں گا ان کا اے ہمارے مولانا جمشید صاحب کے چچا ان کے مریضوں میں سے تھا خالی میں مریضوں میں سے اور عالم بھی تھے انہوں نے کہا حضرت صاحب آپ کے تو کام کی نہ رہی دونوں مجھے دے دیں آپ کے تو کام کیسے بھی نہیں رہی مساوی تقسیم نہیں کر سکتا ہے انہوں نے کہا اس کو دے دو ان کو دے دیں ان کو دہلی نے کہا حضرت صاحب یہ جو چبیری ہے یہ میری طرف سے آپ کی بڑی اہلیہ کو دیا ہے اور یہ جو ہے میری طرف سے آپ کی چھوٹی اہلیا پارٹی ہیں میں نے کہا آپ مسا ٹھیک ہو گیا ابھی براہ سو حجیہ کر رہا ہے اس نے مساوات نہیں ہے اس نے میرے بجے حجیہ کر دیا میرے دن مساوات ہو گئی مساوات میں کیسے کروں سبحان اللہ ایک مریض ہے دو تربوز لے کر آیا تم نے کہا کے بندے دو تربوز لے کر آئے ہو اب میں کیسے تولوں میں کم ہو گیا تھا صاحب مجھے پتا تھا اس بات کا میں بالکل برابر لے کر ترازو پر چڑھاؤ ان کو تو ترازو کسی ترازو پر چڑھایا وہاں کی بالکل بالکل اب مدر ترازو پر ٹھیک آ رہے ہیں تو نکاح اس بات کی کیا یقین دیا کہ دو دو ایسا کے بیٹھے ہیں تو سر کیا کریں درجہ پہ کاٹو ایک آدھا اس کے ساتھ ملاؤ اور وہ آدھا اس کے ساتھ حضر کا جو بٹخال کمی تھی وہ بھی برابر ہوگی مساوات ہوگی تو وحال اللہ تو یہ معاملات کو خوش کرنا بہت ضروری بات ہے میرا گھروں میں ہم بال بچوں میں مساوات نہیں کرتے ہیں تم جاتی جاتی ہے بیٹوں میں بہوؤں میں سب میں اور اس کے ہوتے ہوئے سچ بات ہے کہ مجھے یاد ہے میں اصل کا وارڈ تھا تو اس میں جو میرا سمجھ تھا اس میں ہدایات تھی کہ اس میں دو دو آدمیوں کو کمرے میں رکھنا ہے ایک کمرے دو دو دو, دو اب ایک کمرہ ساتھ ہی اور تبدیلی جماعت کا امیر بھی تھا انجینئر کا تھا اور بڑا خدمت کرنے والا بھی تھا اس نے کہا میں آخری سال میں منی جاتا ہوں میں آپ کے پاس ہی رہوں گا میں کمرہ میرا جو ہے تو یہ اکیلا میرے نہیں رکھا یہاں لایا تو یہ سوری نہیں ہے تم سواد کے خلاف اس کے خلاف کے خلاف میں کیسے کیا رکھا ہوں آپ کے لیے چاہے میں نے سوچا کہ اس کو پہلے نیچے کے کرتے ہیں آخر میں اس کے بھی کریں گے لیکن اس وقت تک گیا کل نہ تو نماز بھی دے پڑھاتا تھا مسئلے پر میں گیا تو مسئلے پر باقاعدہ آواز آئی کہ دفعہ ہو جاؤ ان سے پہلے اس جگہ کو گدوس کر کے آتے تھے مسئلے پر کھڑے تھے سڑے پر کھڑے نہ کیا وہاں لاؤن کو توڑا ہوا ہے سباد کو یہ خراب کیا ہوا بریانی کے سرکاری ہو تو لوگ ہوتے ہیں نا ہم پڑے ازمائش ہیں اور جو آدمی ہزار کو حاقہ دے اور ہاک مار کے دوسرے کو حق دے اس کا فرق واجب کو جمول اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے باقاعدہ آدیش ان اللہ عام الکومن کو عبد المانات اللہ علیہ کی جو عائد ہے ان کی تصویر میں معرف القرآن میں ان کی جامع الحصیف سے کی ہوئی جو آدمی اقدار دیتا ہو اس کا فرض واضح صورت کوئی یمن اللہ کے بارے میں قبول نہیں ہے کیونکہ اس کو جو ہے تو اس کے دل پہ کھوٹ ہے تو معاملات کی درخت سے کی میں نے کنڈکٹر کو دیے دس روپئے ٹکٹ تھا چھ روپئے اور یہاں کر گیا تو ایک روپئے واپس کرے گا تین روپئے میں ابھی آپ کو دیتا ہوں تین روپئے بعد واپس کیا معاملہ ہو گیا معاملہ یہ آلو گیس برباد بولے سے یہ کیا کہہ رہا ہے آپ کی زندگی کیسے گزارے آدمی زورال خریدنے دیا اس نے آدمی کو پچاس ہزار روپئے ادا کر دیے اسے کہا کہ پانچ لاکھ کے زیورات بناؤ اور پیسے میں پھر کر ادا کروں گا یا پیسے میں دوسری دکان سے لا کر ادا کرتا ہوں ایک زیادہ سے وقفہ کیا یہ سود ہو گیا دس سونے کے خرید و کے بارے میں دس پگست یہ حال سے پیسے لے کر اس حال کے وہ نسود ہے میں کبھی سنا بھی نہیں ہے سنا تھا تو اس لیے تو جو اللہ والے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے الگ ہر بڑھائے تو الگ بنانا ہے وہ کے ساتھ جیل میں فرا رہے ہیں صاحبہ ساٹھ ہے چھ روپئے پچاس کر کے خیر معاملات میں یہ تو بات موٹی موٹی بات ہے کا تقسیم کرنا صاحب کرنا خرچوں کا ہر ایک آدمی کو ساگ دینا کسی جھاک نہ مارنا مالا کچھ کرنے کی ضرورت ہے نہیں میں رہتے ہوئے بال بچوں کا بیوی کا بہو کا بیٹیوں کا بیٹوں کا سب کا حقوق برا آدھار کرنا ٹھیک ہے نا اب مثلا میں گھر کا بڑا ہوں دو میرے بیٹے ہیں اب ایسے پانچ ہزار روپئے دے کا دو آدمی کھا رہے ہیں دوسرے کے پانچ ہزار روپئے دے کا آٹھ آدمی کھا رہے ہیں مجھے سارے ساتھوں محسوس کرنا چاہیے <سؤال> نیت کا تو پتہ چلا چاہے واجیے کی نیت سے مجھے دے رہا یا میری ملکی کے طور پر مجھے دے رہا یا کس طور پر مجھے دے رہا ساری بات کو متعین کرنا ہوگا سانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی لکھا ہوا ہے کہ جو مثلاً دو بٹا ماں کو دے دی بیٹھیے میں بالکل اب اگر اجازت بھی رہے سب بھی اس کا مجھے ایک اسٹرس نام لکھا ہے کہ اگر فرد فردے کے لیے نکلتے ہوئے کے ہو پاس کوئی دوسرا کپڑا نہ ہو تو پھر اس کو لے سکتے ہیں بچوں کا مالک نہیں بنانا چاہیے چیز کا مالک بچوں کو نہیں بنانا اس وجہ سے آپ کو فروغ نہیں کر سکتے آپ لے لیجیے یہ میں کھانے کی چیز سے بچے کو دے جاتی ہے یہ پورے طور پر پتعین ہے کہ اسی کے اس سے دیا ہوئے اور اس سے آپ لے کر نہیں کھا سکتے اس کی ملکیت ہوگی چھوٹے تھوڑے پیسے جو دیتے ہیں وہ بھی ملکیت ہو جاتی ہے آج نے دیا ہے کہ آدمی میں تسلی ہوگی کہ جنرل صاحب تھا والد صاحب کو لیکن وہ اس کو دیے ہیں میں اس میچ کچھ کرنے کے لیے پوری تسلی ہو تو اس نے بچا وہ آسر نہیں دیا جاتے ایسا? اس لون کی بلکیت نہیں بنتی اور ڈاکٹر محمد صاحب ہے ہمارا ایک سلدین محمد صاحب جو ہے تو خدائی انکم ٹیکس افسر ہے خدائی انکم ٹیکس افسر ہے وہ زکار کا پورا فرما دیے ہوئے جس جگہ پہ جائے کہ آئے آپ میرے پاس بیٹھے نا آپ کے گھر سے زکات فرض ہے کہ نہیں آپ نے زکات ادا کی کہ نہیں وہاں ہو جائے وہ میرے پاس آیا تو اس نے کہا کہ وہ لوگوں کو کہا بھی کرتا ہے سلسلے چلا رہے ہوتے ہیں بیگ کر رہے ہوتے ہیں اپنے مسائل درست نہیں ہوتے ہیں وہ ساتھ نے کہا کہ ڈاکٹر محمد بڑا گفتاف ہے وہ تمہارے بارے میں گستافیاں کرتا رہتا ہے میں نے کہتے میری اتنی خدمت کی ہوئی ہے کہ بھائی خیر سے گھاس کاٹ کر میری گائے کے لیے گھر کو لیا کرتا تھا اس لیے سے وہ اجلاس کی منزلیں مکمل کی ہوئی ہیں اس کے بارے میں پریشان ہو میرے پاس آپ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ زکاط کو آپ پوری ادا کرتے ہیں میں نے کہا الحمدللہ میں زکاط ادا کرتا ہوں اور مجھ پر اللہ کا احسان ہے کہ میں کتنے عرصے سے صاحب دکھا بھی نہیں مقروض ہوں پر زکوٰۃ ہے ہی نہیں کہا کہ گھر والی کے زورات ہیں میں نے کہا زیورات ہے پرنسپل کی زکات <تصفح> وہ, وہ کس کی بلکیت ہے آپ تو والد صاحب کی ملکیت ہے آپ کی ملکیت ہے کہ گھر والے کی ملکیت ہے میں نے کہا اس کہ کا تو اور بھی کیا والد صاحب کے فات ہو گئی اور میں نے تو اس کے ساتھ دعوی نہیں رکھا کے ساتھ اسی ہیں اسی کی بلکیت ہے کہا وہ بھی مقروض ہے میں نے تو مقروض نہیں ہے اسے کہا تو کہ میں میں اس پہ آئی کتنے سالوں سے ہے آٹھ سالوں کی وکاس کے نے میں ٹھیک کی گئی کرایا اس نے آج سالوں کی وکاس آنے کی اسے اس وجہ سے وہ کہتا ہے سلسلے کھلا رہے ہوتے ہیں بیٹے کر رہے ہوتے ہیں اپنے مسئلے ٹھیک نہیں ہوتے دھیان میں صرف نہیں کیا یہ بھی ہمارے سمے لازمی بات نہیں وہ دوسری دفعہ آیا میں نے کہا چاہیے بیٹا میرا حج پر جا رہا ہے اس نے کہا حج بار کیسے گیارہ کے پاس پیسے تھے میں نے کہا کچھ اس کے پیسے تھے پچیس تیس تو اس کو کوئی نوے ہزار ایک لاکھ میں نے دیے اچھا اس نے کہا حج کا اس کا داخلہ, داخلہ داخلہ ہو گیا ان کا حج شروع تو نہیں ہوا شروع تو نہیں ہوا ان سے کہا تو آپ کا بیٹا خیر انسان ادا کیے تو زکاٹ کا ادا کی حج کو جا رہا ہے زکاط سے ادا نہیں کی ہوئی ہے جب تک یہ پیسے خرچ نہیں ہوئے ہیں یہ اس کا مالک ہے اور سال اس پر گزر چکا ہے پچھتے کو ملائے سب کو ملا کر مولا نے ہالت ہو گیا سال وقت ہو گیا وہ میں گھر میں سارا بشیہ زکات ورکا احمدی محمد راغلے ہوں ٹیکس افسر پہ ہے وہ اس کا آیا تھا اس کو ڈبل لگا دیا وہ گیا یہ اسے پیسے دکھا لے اور زکات ادا کر کے آئے تو اب آپ بتائیں کہ زکات کے مسئلے میں اتنی کوسائی ہے ہمارے لگ بس یا بارش صاحب نہ تو لگ بھر جانا چاہتے میں نے کوشل ادا کیا کے بارے میں کس آس تو کرنی ہوتی یا فرق صدقہ پڑا ہوا ہے تو ہم لال قلعے کیسے جاتے ہیں بس یہ گھر پر گیا جی اس نے ہنگاما کھڑا کیا اور سارا حساب کیا تیس سال کی تو زیورات کی زکار ثابت اور زمانے میں جب سونا پانچ سو روپئے تھا اٹھارہ ہزار ہم نے احساب کیا اٹھارہ ہزار کتنے بنے نہیں چھتی سو رس ہونا بنا کتنا بنا چھتی سو رس ہونا نو لاکھ ہے آج کل کے ساتھ نکالی جا. وہ لا کر یہی پر تقسیم کیا بھائی میں ساری چیزیں پوچھو سب کے ساتھ میں ایک دفعہ مجھے بنا مجلس کہ مجھے آدمی بات کر رہا تھا کہ کتنے پروش ہونا چاہیے اس اتنی مقدار پر ہوتا ہے مقدار پر نہیں ہوتا اتنے پروتا اتنے پر نہیں ہوتا ان میں جواب میں کھانے کا بڑا خدا ہے محمود فرماتے ہیں مما کن مزرا جو چیز ہوگی زمین کے پاس دس بینگن ہو گئے ہیں دسواں بینگن اس رہے کیا ہم پر اس پر عمل کرتے ہیں نما تو بدرا جو زمین سے ہوگی تو آگے پکانے کو تفصیلیں بیان کی گھر کی جو سبزی ہے اس پر نہیں ہے گھر میں اگائی ہے نہیں وغیرہ وغیرہ بات کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اشور ہے جی ساری چیزوں کا اوسر دینا ہوتا اشور کا احساس کرنا سزا نمازوں کا احساس کرنے نعمت نے پڑھ رہا ہوں چاخ پڑھ رہا ہوں شاخ پڑھ رہا ہوں چڑھا زبھی پڑھ, پڑھ, پڑھ رہا ہوں اور فروغ ہمارے میرے سے باقی میرے میں تو سب سے عام کام یہ جی ہے کہ میں اپنی فروز نمازوں کو پورا کروں ٹھیک ہے نا فروز نمازوں کی ادائیگی پوری کی جائے اور کچھ چیز ہر نماز کے ساتھ ایک نماز دہرائی جائے اور آدمی بتا کے تسلی ہو جائے کہ اب میری اتنے سالوں میں نمازیں تجار کی اب وہ پوری ہو گئی کیا میری تسلی کر رہے ہیں بس آپ تازہ نمازیں مکمل سمجھ تضاد اکاط جو رہ گئی ہے اس کا ادا کرنا حج فرض ہے فوراً کرنا بندوبست کرنا ٹھیک ہے تو معاملات کو درست کرنا ہے بازار میں کمی بتائی جہاں پر ہوئی اس کو درست کرنا ان کا ازالا کرنا یہ ضروری باتیں ہیں اس کے بغیر اللہ کا تعلق نصیب نہیں ہوتا تاج مل کو ولاد کا تعلق اللہ کی دراصا نہیں ملتا ہے ٹھیک ہے ان ساری باتوں کو درست کرنا ہے عورتیں گرپردہ کر رہی ہیں کم از کم سر کا گردن کا بالوں کا چھپانا یہ تو کم از کم پردہ ہے ہم کو ترکین کریں سمجھائیں یہ پردہ نہ پھرے ٹھیک ہے نا ہاں وہ تو نماز پڑھ رہی ہے جو پھٹافٹا کان بھی نظر آ رہے ہیں بال بھی نظر آ رہے ہیں گھر نظر آ رہے ہیں تو نماز ادا ہی نہیں ہوتی آپ وہ جاری تکلیف کر رہی ہے اور نماز ادا ہی نہیں سمے کی ضرورت ہے ٹھیک جی. ہے تو تر تر جب عمر ہوتا ہے تب اللہ کا تعلق صحیح بتا ہے عقائد دوستوں یہ بات ہے کامل ہوں جو رہ گئی ہیں ان کی سزا ہو ان کی غمی کوساہی کو پورا کرے آدمی سزا ان کی کر لے اور سزا کی کوشش میں لگا رہے ایسا نہ ہو کہ آدمی موت آجائے. اور قضا اس دینا باقی ہوں ٹھیک ہے نا تو اس میں جو ہے جیسے روزے کی قضاء ہے جیسے نماز کی بھی قضاء ہے اس کو پورا کرنا ہے پھر معاملات کو درست کرنا ہے آج وہ جس دن زندگی کے شو میں کام کر رہا ہے تو مسائل اس کو آتے ہیں شادی آج کر رہا ہے نہ طلاق کے مسائل آتے ہیں نہ ہیلتھ کے مسائل آتے ہیں نہ نفا کے مسائل زیادہ کو پتہ نہیں ہے جو مل رہا اب جو آدمی ہے جو ملے اس پر آدھا توڑا سونا کفارہ ہے آدھا, سو آدھا سونا آدھا توڑا سونا کفارہ مل جائے گا اور سے کے مسائل بھی آدھے آتے ہیں حید وفال کے مسائل میں کوئی شادی آدمی کرتا ہوں پوچھنے کا بھی جذبہ نہیں ہے کہ پوچھ لے کریں اور پٹھان آدمی تو دو باتوں میں بہت ماہر ہوتا ہے ایک بندو کی لبل تو زبانے میں اور ایک دش ہرکت للاق ہر تلا اور پشاور پر اللہ کی طور سے مصیبت بھی ہوئی ہے کیا کوئی اسلام نے اگر مدرسہ بنا لیا اور تھوڑا بہت زیادہ آج تین طلاق لے کر جاتا ہے اس کے پاس اگر نہیں تلاشی رکھتا آگر میں مان سڑا انہیں تلاش ہو جاتی ہمارے ایک ساتھی آئے انہوں نے گھر کے ڈاکٹر صاحب نے خواب دیکھا ہے ہماری خاندان کے ساروں کو خاط پا اس کو جو بھی دیکھتا ہے گندگی کے ڈیر کو کھڑی ہوتی ہے اور تو کہتے ہیں یہاں سے ہٹ جاؤ وہاں سے نہیں ہٹتی یہ حالانے کہا محدود آدمی ہے اس کو میں کیسے کہوں تھوڑا اور سارا تو جناب دنیا سے گزری ہے کہہ بھی نہیں سکتا آدمی محدود آدمی آپ کے ساتھ کتابیں پوچھا میں کیسے کہہ سکتا تو میں نے کہا سور کی شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی بلواستہ سوال میں نے شروع کیا نا کیسے جگہ پر جائے شادی ہوئی سکے شادی تو اس کی ہوئی تھی اور خاون نے تو تین طلاق شبل تلاش پھر راجگی نہیں کی تھیٹھا رہ رہے تھے بسدار جو اس کی گندگی کا ڈہر ہے اس پر کھڑی آپ کو نظر آتی ہے اس میں احتیاط کرنی ہوتی ہے جی اطلاع دینے میں شادی جواری کے سہل کے مسائل آتے ہوں نفاق کے مسائل کو آتے ہوں اس کو تلاق کے مسائل آتے ہوں کم ازم اس کا جذبات اور ضرورت پڑے میں جا کر پوچھوں گا دکانداری کرتے ہیں اس کو بیگ چلا کے مسائل آتے ہیں جو ادارہ ہے سب اس, اس کو اس کے مسائل آتے ہوں اجارہ کے مسائل اس کو آتے ہوں اور کیا اس کو کہتے ہیں جو دکان کو دیتے ہیں مٹائی پر اگر مزارے پر کو طریقہ کار آتا ہو ورنہ مظاہرے پر ظلم کرے گا حرام جیسا کھا رہا ہوگا حرام مال کھا رہا ہوگا اور مظاہرے پر تو ظلم ہوتا ہوگا اور اس وجہ سے مسیح کو بلاؤ جی مسائل آدمی کو آنے چاہیے قر... قربانی کا کیا ہوتا ہے جی نہ پہلے وہ بات آپ لوگ ایک بات بھی نہیں آئی ہوگی کہتے ڈاکنگ قربانی اور احساس اب یہ روز ایسے کہ شامل کرنے والے پوچھتے بھی نہیں کہ یہ کس کی قربانی ایک ہزار روپئے باپ نے دیا ہے دو ہزار روپئے بیٹے نہیں ہے ہزار روپئے بھی نہیں اور کہ قربانی متعین نہیں کہ کس کا ہے یہ باپ کا ہے ماں کا ہے کہ بیٹے کا ہے متعین کسی کرنی ہے یہ ہماری قربانی ہے یہ جو حال میں قربانی کرتے ہیں نا ہمارے پیر بھائی ہیں صاحب رہتے ہیں وہ بھی جدید مسئلوں کی بڑی ٹائٹ کرتے رہتے ہیں میں نے کہا جی یہ جو قربانیاں کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں انہیں کا فیصلہ کرتے نا کہ دس ہزار آدمی پیسہ پیسے داخل کیے دس ہزار قربانیاں دس ہزار بکرے آئے تھے ایک ہزار گاڑیاں دو سو اون اور وہ خریدے اور خریدے تو پکڑتے میں کس اونٹ کس کا تھا اور گائے کس کی تھی اور بکرا کس کا تھا وہ عبد البنا تھا بکا پکا رہ گیا ان سب نے مزیدوں سے کہا کہ ہر جانور پر گلے میں اس کے ڈالو پٹر ڈالو اور اس پر جتنے آدمیوں کا ہوا ہے اس پر لکھو وہ آدمیوں کے نام لکھو یہ فلاں سات آدمیوں کا اونٹ ہے فلاح سات آدمی کی گائے یہ بکرا فلاح آدمی کا ہے پھر جب آؤ بتائیے نہ جدید مسلے آ گئے ماشاء اللہ سب بات ہے ساتھ میں سب کی قربانی ختم ہوگی اگر ساتھ میں ایسا متعلق نہیں ہوا کس کا ہے تین آدمیوں کا ہے وہ گیا میں صحیح نہیں ہے سارے ایسے ناقص ہو گئے سب کی قربانی ضائع ہوں گوش کو تول کر نہیں تھے جن کرتے ہیں یہ سود ہو گیا تر بخلے لگے نا تو سیجن کرنے میں تو آیا ڈاکٹر صاحب سر آئیے سیجن کا آپ کا من تو کھڑی ہوئی تھی یونیورسٹی والے وہ بڑے پریشان ہوئے نا تو آخر سب نے ترجموں کو بخش کیا ہے تو آپ نے بخش کیا الگ ہیں اس میں مسائل کی روشنی میں پوری زندگی ہے ٹھیک ہے نا مسائل کی روشنی میں پوری زندگی گزارنی اور عقائد عبادات معاملات تین چیزوں پر آج یہ مجلس میں بات ہوگی آپ جو اخلاقیات مسئل رہے گی اس پر تھوڑا سا دھیان فرم چلیں گے اخلاقیات اور پانچ سو بہن عقائدات معاملات خلاقیات اور معاشرے اور چھ شوبے دن کے کام کرنے کے تجزی و تعلیم دس و تذیق دا و تبدیض دید و تلقین قانون آئین اور کتاب دن پانچ سو گئے کا کام چھ سو اور جن پانچ منٹ ہیں کئی چیز پوچھتے ہیں وہ میری کمپنی کی پرست بندہ رہے تو گا کے کے ہم نے کہا تھا ہم کہتے ہیں کہ ہزار روپئے کے ہمارے کافی شاپ والے دکانداروں کو جو ٹریننگ ہوئی ہے نا انہوں نے وہ کہتے ہیں غاز کے پچاس سے رہ گئے ہی چلو یہ دو ٹافی چکا دیتے جو پیسے باقی رہ گئے تو اس کے ساتھ نہیں پلیز دے دیجیے نیاز کھانا جائز ہے کہ نہیں جی نہ نہ کبھی آپ نیا تو ڈالتے ہیں اپنی اس کی پابندی سے وہ چیز دل بن جاتی ہے پابندیوں سے ایک چیز برت بن جاتی ہے ٹھیک ہے نا آپ ہر وقت صدقہ کریں اپنے والدین کو بخشیں شیخ ابالیہ جنان احمد اللہ کو بخشیں حضور میں بخشیں ہر وقت جائیں تاریخ مقرر کرنا پھر اس کے لیے ربیہ کرنا پھر کرنا یہ ایک قسم کا اہتمام ہو جاتا ہے اور ایک چیز جو ہے وہ فضر بن جاتی ہے ٹھیک ہے نا اور سن کے میم نہ مطلب یہ کہ او ہو ہو کہ گیر یہ زمین دو گے تو کاروبار تباہ برباد ہو جائے گا تو کیا نوید اللہ شیخ روزگاری ہمیں میں ہم ہیں. ان کو اشارے صواب نے کہ کر کے کاروبار تباہ کر دیتے ہیں ایسی بات نہیں وہ بہت سارا شیر بن جاتا جس میں آدمی یہ کہہ رہا ہو کہ بکرا میں ذمہ کرتا ہوں پیر بابا سے بکرا ڈالو ما یازبان سے بکرا ڈالو ہوں اور پھر ماؤ ہلا لگائے اللہ میں آ جاتا ہے وہ اللہ کے غیر کے نام پر رویہ ہو کر اس کا گوشت بھی حرام ہو جاتا ہے گیارہویں سی تھا اس میں یہ ہے کہ یہ اس کا کھانا حرام تھا کہ تھا سردار <سؤال> جو سرکرن ہے وہ سب کا یہ باجبہ ہے نا زکات اصر زکات صدقہ ہے کا منس اور کفارہ یہ پانچ چیز انہوں نے عام سردار تو آگے جا سکتے ہیں کھانا پکایا اللہ کے نام پر جانور زبر کیا اللہ کے نام پر کوش تف کرنے کے لیے یہ عام صدقہ ہے صدقہ نافلہ ہے صدقہ کا واجبہ نہیں ہے آدمی کا جو ہے نا مہمان جو کھاتا ہے بال <سؤال> بچے جو کھاتے ہیں وہ سارے حلال میں سے ہوتے ہیں حرام سارا اس کے اکیلے سر پر آتا ہے بیٹے کو کیسے دیں کہ واپس دو گیا قبضہ قبضہ اگر کر سکتے ہو تو آپ سمجھ کیا جی ہاں نواز جیسے سارے غیر اہل علم لوگ ہیں جو ان کے ریڈ مقابل کرتے ہیں تفصیلیں مقابل کرتے ہیں معمولی جی بات میں پیے گا نے کیا سو کرو ٹیکس بتانے کے لیے کرتے ہیں یا کہ گا کہے گا کہ سو روپے کے لیے ننانوے روپئے کے لیے اس کی نفسیات کو رکور کرنے تو معمولی باتوں پر ہمارا کو حرام کر دیتے ہیں اپنے یہ معمولی کوتا ہی بیلمی کی وجہ سے ٹھیک ہے چلو نیو بات